إِلٰهِ مِنَ الشَّوْجِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنزيل من الله كِتَابٍ مِّنَ فَعْبُدُوا اللَّهَ, الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هِدَايَ الدِّينِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 سبحانه هو, الل هو الله الواحد خَلَقَ خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُنَّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَفْسًا وَاحِدَةً صَنَعَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُمْ فِي ظُلُمَاتٍ مَّهَاسِكُم خَنَقًا مِّن بَعْدِ خَنقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو. لا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختذا بهديه واستن بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد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 اور یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو مکہ میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس صورۂ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور عقیدہ آخرت کا اثبات اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اثبات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 وسیق اللہ وسیق اللہ کافرو الا جہنم زمارہ کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا گروہوں کی شکل گروہ در گروہ اور اس طرح وسیق اللہ تقواہ ادر اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے اور تقوی اختیار کر لیا انہیں چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ تو ان آیات میں زمر دو بار استعمال ہوا اور یہیں سے سورت کا نام الزمر رکھا گیا اور ڈالا گیا تنظیب من امنواع العزیز الحکیم اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے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 قرآن حکیم کب انکار کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں ہم یہ قبل والا ہو وہ کہتے کہ اس نے یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب کو خود بنا لی ہے خود گھڑ لی یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے ہی نہیں کبھی کہتے فلا اشمی نے آپ کو سکھایا ہے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 اس کے سارے فراوین اور سارے اعمال حکمت و عدل سے بھرپور ہیں تو غلبہ اور حکمت بدرجہ کمال اللہ تعالیٰ میں موجود ہے ہم بار بار پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ الحکیم یہ دو اللہ کے نام اور دونوں باکمال ہیں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 تو اس کے کتاب کے سارے احکام حکمت سے بھرے پڑے اور کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ان نہ انزل نہ علیہ کل کتاب اب الحق فاق اللہ مخل بے شک ہم نے اتارا الہ کا آپ کی طرف الکتاب اس کتاب کو بے شک ہمیں اتارا اس کتاب کو آپ کی طرف بالحق حق کے ساتھ ہمیں اس کو نادر کرنے والے ہیں یہ نہ آپ کا کلام ہے نہ کسی اجمی کا کلام ہے بلکہ یہ کلام الرحمان ہے پیچھے آئے میں تنزیل کا لفظ ہے اور یہاں انزلنا انزال کا لفظ ہے تنزیل باب تفیل سے ہے اور انزلنا بعد افعال کی فیل ماضی ہے تنزیل مصدر ہے اور تنزیل میں کیا فرق ہے تنزیل میں تدریج کا معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا اور انزال میں دفعہ دن واحدہ یک دم اتارنا اور قرآن پاک کے دونوں نزول ہیں یک دفعہ بھی اترا لہر محفوظ آسمان تک اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن وہاں سے اتارا اور اس کو آسمان تک پہنچا دیا جس کہ سورہ قدر میں ان نہ انزل نہ ہو کہ ہم نے اس قرآن کو للاۃ القدر میں اتارا یہ مکمل اتارنے ایک ہی دفعہ میں تو اس پر انزال یا انزلنا کا لفظ ہے اور ایک ہے تنزیل آہستہ آہستہ اتارنا پھر آسمان سے زمین تک اتارا گیا آہستہ آہستہ کبھی دس آئے کبھی پانچ آتے ہیں کبھی ایک سورت یہ تنزیل بالتدریج تدریج ہے اور انضال دفعن واحدہ ہے ایک ہی بار اتارنا یہ تعارف نہیں بلکہ قرآن کے دونوں نزول حق ہے پہلا نزول اس کا لوح محفوظ سے آسمان اول تک ہوا للت القدر میں اور یہ نزول للاۃ القدر میں ہوا تو رمضان کی فضیلت کا باعث بن گیا کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور پھر تنزیل کا مرحلہ یہ اللہ علیہ السلام کی فہرست عمل میں آ گئی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 کہ آپ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں پہلے ان کو کلمہ الا اللہ محمد رسع اللہ کی دعوت دینا جب اس دعوت کو قبول کر لیں پھر نماز کا بتانا اور جب نماز قبول کر لیں پھر زکوٰۃ کا بتانا مانا نماز کے بعد اس وقت تک نہیں کرنی جب تک توحید کو نہ مان لیں اور زکوٰۃ کی بات اس وقت تک نہیں کرنی جب تک نماز کو نہ مان لیں شرعیہ احکام مربوط ہے اور قربان جائیں صحابہ کے پر جو عمل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے حتیٰ کہ آج رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ یہ وہی اتار رہا ہے المکم لکم دین کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تکمیل دین کی بشارت آ گئی یہ بشارت دین کے حوالے سے بھی ہے اور یہ صحابہ کا عظیم اعزاز بھی ہے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 جو وہ ہیمت ناک ماحول میں اترائی اللہ کی وہی کا نزول کو معمولی شاید نہیں آدھی سی بات واضح ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرنے کا فیصلہ پر ماتا تو فرشتے تو بے ہو کر گر جاتے اور سارے آسمانوں پر بھی کب کبھی تاریخ ہو جاتی فرشتوں کا آہستہ آہستہ ہوش آتا پوچھتے اللہ نے کیا اتارا آد الحق اللہ نے حق اتارا ایک بے حکم نے اتارا اس کتاب کو آگے طرف حق کے ساتھ یہ حق کے حق ہے پھر جبریل اس وہی کو لے کر نیچے آتے نبی اسلام کے پاس اور کیسے آتے چاروں طرف نور پھیلا ہوا ہے اور چاروں طرف ملائکہ میں گھیرا ہوئے پوری قوت کے ساتھ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں تاکہ راستے میں کوئی ریلیف اور کوئی شیطان اس میں کوئی تلاؤ نہ کر سکے دخل اندازی نہ کر سکے اور وہی جیسے اوپر سے اتری ویسے پوری امانت کے ساتھ نیچے پہنچ جائے یہ اس وہی کا تقدس چاروں طرف نور پھیلا ہوا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کئی فائی آتی ہے کل وہی وہی کیسے آتی ہے آپ کے پاس تو فرما کہ فی مثل فلا کل جب وہی آتی ہے تو چاروں طرف صبح کا ایک اجالا ہوتا ہے ٹھنڈا نور پھر ملائقہ کا نور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اوپر اس وحی کے ساتھ کیا حیوت والا مظاہرہ ہوا آسمان کاپرے فرشتوں بھی ہوش کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وہی کی عظمت افسوس ہے انسان پر اس تک یہ وہی دی ہے تو کہتے ہیں ہماری برادری کے خلاف باپ دادا کے خلاف ہم تو باپ دادا کے بات نہیں چھوڑیں گے پیر و کے کی بات نہیں چھوڑیں گے مذہب نہیں چھوڑیں گے یہ انسان کی جسارت ملائکہ کا خوف دیکھو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 بغاوتیں اور بڑھ جائیں تو پھر عذاب بھی بڑھ جائے گا پھر ایسی مار پڑے گی کہ اس کا تم تصور نہیں کر سکتے بل اللہ تو فرمایا کہ فعبد اللہ مخلصا صلی اللہ الدین پس تو عبادت کر اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یا دین دین عبادت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 دین خالص کہاں رہے گا نبی کیسے بولتے ہیں اللہ کی وہیں سے تاکہ دین خالص رہے تو آج یہ لوگ جسارت کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں مشائر کی باتیں علماء کی باتیں اپنے اما کی باتیں ان کے فتوے دین میں گسیڑتے ہیں تو دین خالص چھوڑا انہوں نے خالص دین کہاں سے ملے گا جہاں سے نکلتا ہے قرآن الحدیث دین خالص اور اللہ دین خالص قبول کرے گا ملاوٹی باتیں قبول نہیں کرے گا ملاوٹ کا تو شاید ہی نہیں مسا احمد نے کچھ صحابہ نبیر اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ لسن اور پیاز دو سبزیاں ہیں اتنی بری ہیں کہ ان کو کچا کھانے والا مسجد میں نہیں آ سکتا اور اگر کسی کے منہ سے لسن یا پیاز کی بو آ رہی ہوتی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 تو دین خال صلہ پسند کرتا ہے اور دین خالے سے قبول کرتا ہے کسی کی ملاوٹ نہیں چلے گی نہ کسی کا قول نہ کسی کا فتوا نہ کسی کے ملفوظات بس ما قال اللہ و ما قال رسول ہوا بس و لبی نے تخت وہ اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مندون اس کے سوا اولیاء حمایتی دوست اور مددگار یہ اولیاء ولی کی جگہ کہ نے اللہ کے سوا دوسرے مائکیں پکڑ لیے محبود بنا لیے ان کی پوجا شروع کر دی ان کو اختیار کر لیا ان کی حجت کیا ہے ایسا عمل تم نے کیوں کیا تو جواب دیتے ہیں کہ ماں نہ ابردم الل و خربو نہ اِلَّ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے زلفا بہت قریب کرنا زلفا میں قرب کا من ہے ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ ہی ہم اللہ کے قریب کر دیں ہم گناہ گار ہیں اور ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا گناہ گار ہیں ہمیں اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا تو ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں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 پکار سن کے اس کی مدد کروں گا قبول کروں گا حتیٰ کی فائدہ بلفول کے تعب اللہ مخلص فلم جامد البر مشرقین بھی جب سمندر میں سوار ہوتے کشتی پر سب کو چھوڑ دیتے سب کو بھول جاتے ایک اللہ کو پکارتے حالانکہ مشرق ہیں کافر اور اللہ ان کی پکار قبول کر کے ان کا بیڑا پار لگا دیتے فلمان جامد البر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 فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فی ما هم فی اخترفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کیا ہے اختلاف ایک اہل تو شرک موحد اللہ کو پکارتا مشرق غیر اللہ کو پکارتا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا موحدین اور مشرقین کے مسائل سامنے آئیں گے اور اللہ فیصلہ فرمائے گا فیصلہ عدل پر قائم ہوگا یا پھر اختلاف سے مراد ان کا آپس کا اختلاف ہے مشرقین کوئی لاتوں مراد و اجزا کا پکاری پجاری کوئی ستاروں کا کوئی سورج کا کوئی چاند کا کوئی پتھروں کا کوئی درختوں کا آپس میں ان کے اختلاف کے مشاعرے قیامت کے مت یہ بھی سب پیش ہوگا اور اللہ ان سب کے بیچ فیصلہ کرے گا اور فیصلہ یہی کہ سارے باطل ہیں سب میرے مشرق ہیں موحدین کامیاب ہیں ان کے لیے کامیابی ان کے نجا اور فلاح ہے باقی سارے بربادی اور ہلاکت اور تباہی کا شکار ان نول اللہ یہ من ہوا کازم ان کفار بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا من اسے جو کاذب ہو اور کفار ہو کازب مانا جھوٹ بولنے والا اور کفال کفار فعال کے بدن پر مبالغے کا سیکھا نہ شکرہ انتہائی نہ شکرا انسان نا شکرہ ہے کھاتا اللہ کا پیتا اللہ کا پہنتا اللہ کا پکارتا غیر اللہ کو اس کی نہ شکریہ ہے یہ بھی نہ شکریہ اس کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ بہت سے اللہ کے سوا بہت سے شورکا مقرر کر رکھے حالانکہ شکر کا حق اللہ کا مگر وہ غیر اللہ کو پکار فلاں دستگیری کرتا ہے فلاں حاجت روائی کرتا ہے فلاں دھاتا ہے فلاں گنج بخش ہے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 وہ ہدایت کا مستحق اور جس نے انکار ہی کرنا ہے کہ ٹھان رکھا میں نے انکار کرنا ہے وہی پر وہی آتی جائیں آیتوں پر آئےتیں آتی جائیں مجھے تو سنا جائیں مگر میں نہیں مانوں گا انکار ہی ان کی شرست ہو ہم نے نہیں ماننا تو اسے کیا ہدایت ملے گی ہدایت اس کو ملتی اس کا دل ہدایت کا متلاشی ہو جس کو ہدایت کی تلاش ہو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 اللہ اس کا جواب دے رہے لو اراد اللہ یہ تقیض والد لصطفیٰ مما یخل و معائشہ اگر اللہ ارادہ فرمالے لے اولاد پکڑنے کا کہ میری اولاد ہو کوئی تو اللہ چن لے لصطفیٰ چن لے مم یخل و معائشہ اپنی مخلوقات جس کو چاہے اللہ خود چن لے نا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 بس کے کچھ شراکار ہیں جن کو تو مقرر کرتے ہیں اللہ سب سے پاک ہے الواحد وہ اکیل ہے اس کو اکیلا مانو تین چیزوں میں اکیلا مانو ربوبیت بیت الوحیت اور سما و صفات وہ اکیلا رب ہے الوحیت وہ اکیلا محبود ہے اور اس کے نام ہیں پیارے پیارے صفات اور افعال ہیں ان سب میں بھی وہ یپتا اور اکیلا ہے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 اللہ ہی کا دعویٰ ہے پوری کائنات کو پیدا کرنے کا باقی جتنے مابودانے باطل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں پتہ ہے وہ آجز ہیں اللہ تعالی قاضر مطلق اس کا دعویٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے کا حق کے ساتھ حق کا ایک مانا کالیا الحق کن کلم ہے حق کن ہے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 اور کن ہی کے ذریعے تمہاری جگہ دوسروں کو بسا دے اور ماں لکھا اللہ بزیز اللہ کا یہ کوئی مشکل نہیں کہ اس کی قدرت قدرت کا ملا تو خالہ کا سماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ کل میں کن کے ساتھ یوکبر اللہ لپی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ تکویر جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت مد قائم ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا اور لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں ڈال دے گا اے سورج کے پجاری دیکھ لو اپنے محبود کو تمہارا کچھ کر سکے خود وہ لپیٹ دیے گئے جہنم کو لکمہ بنا دیے گئے تاکہ جہنم کی آگے اور بڑک اٹھے اور گرم ہو جائے تو تکویر اسی سے وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر اس میں کور و لمامہ یہ تقویر و لہمام پگڑی کو لپیٹتا جب پگڑی پہ باندھتے ہیں ایک لپیٹا دیتے ہیں جس سے اندر کی جو سرو چھپ جاتے ہیں دوسرا اس کے اوپر مزید چھپ جاتا ہے پھر تیسرا اس کے اوپر مزید چھپ جاتا ہے اللہ کا ایسے سے پورے سر کو وہ پگڑی لپیٹ لیتی تو پگڑی کے کپڑے کے نیچے پورا چھت پورا سر چھپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہی ایک تشویر بیان کی رات اور دن کے نظام کی جو کبیر الار وہ جو کبیر اللہ لپیٹ لیتا ہے رات کو دن پر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 پھر چل پھر سکو اپنے معاملات طے کر سکو رشتے داروں سے مل سکو تجارتی سفر کر سکو علماء علمی سفر کر سکیں کب بر ال عادل نہار وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر قبر النہار عادل لیل اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر مسخر الشمس اور شم اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو تمہارے اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو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 سر چاند بھی چاند کی منازل چاند کا نکلنا اور ڈوبنا اور چاند کے فوائد تو چاند بھی مسخر ہے انسان کے اور کلری لہٰذ انہیں ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر کے لیے لہٰذل مسمہ وقت مقرر کے لیے وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان کا نکلنا ڈوبنا اس کے مطابق چلنا منزلوں کو طے کرنا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 غلبہ اور طاقت ہے اور کمال غلبہ ہے کمال قوت ہے جسے کوئی کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ کمال قوت والا اور کمال غلبے والا ہے جسے مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر لوگوں کو پکڑے گا گناہ گاروں کو پکڑے گا الغفار غفار بھی ہے بخشنے والا ہے کو پکڑنا پکڑنے پر قادر ہے وہ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں بخش طلب کر لیں اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ غفار بھی ہے بخشنے والا بھی ہے خالی پکڑنا اس کا نظام نہیں پکڑنا بھی ہے مگر ساتھ غفار بھی ہے العزیز عزیز بھی الغفار بھی ہے عزیز کا مارا کمال قوت والا اور کمال غلبہ والا اور الغفار کا مارا خوب بخشنے والا خوب بخشنے والا اللہ تعالیٰ کے سارے افعال اس کی قدرت خالہ کا کم نفسم واحدہ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 اور اتارا اس نے تمہارے لیے میں تا نام چپایوں میں سے آٹھ قسمیں آٹھ قسمیں نر اور مادہ سمیت مذکر محنت سمیت اونٹ اور اونٹنی اور گائے مذکر اور منس نر اور مادہ بکرا اور بکری اور اس طرح چھترا اور چھتری ڈمبا اور دمبی اللہ تعالی نے آٹھ جانور بنائے نر مادہ سمیت ان کو آسمان سے اتارا تمہارے لیے عثمان سے اتارنے کا معنی یہ کہ یہ اتارنے والا اللہ ہے روزی عثمان سے آتی یہ یعنی اللہ کے عمر سے آتی وہ ان کی جو ایک خلقت ہے وہ زمین پر بنتی ہے ان کی پیدائش زمین پر ہوتی ہے اللہ کے اتارنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی وہ دینے والا اللہ ہی عطا کرنے والا ہر روزی اللہ تعالیٰ عذا فرماتا اللہ کے عمر سے آتی یخلوں کو کم فی بسون ہاتھ کم خلقم میں باز خلق مات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 تو ان تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ بچے کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے اور مختلف مراحل سے گزارتا ہے مختلف اطوار اس کی ہوتی ہیں اور اللہ سارے کام کرنے پر قادر پھر علومات میں سلاح تین اندھیروں میں یعنی ماں کے پیٹ کا اندھیرا رحم مادر کا اندھیرا اور وہ جھلی جو بچے کے پیٹ پر ہوتی ہے ظالم اللہ رب و کم یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے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 اور باقی لوگ کفر و شرف کی جہالت میں اور دلدل میں ڈوبے کے ڈوبے رہ کے واللہ مستین و اللہ علیہ ولی الطفیق صلی اللہ علیہ نبی و و علی صحبہ و اہل واحط اجمعین بارک اللہ اللہفیم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ